مدے کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا تو اس نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی بندک کرو اور پچھلے دن کی امید رکھو اور زمے میں فساد پھیلاتے نہ پھرو